مماکن لولا ان حدان اللہ اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا الفاظ میں غور کیجئے گا وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ کا شکر اس کی تعریف اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا جنت میں بیٹھے ہوئے اس کی توفیق کے بغیر یہاں ہمارے لیے پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو نمازیں پڑھی تھیں ہم نے روزے رکھے تھے ہم نے زکاتے دی تھی ہم نے حج کیے تھے اور ہم نے نیک کام کیے تھے تو جنت تو ہم ڈیزرو کرتے تھے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جنت تو ہمارا حق تھا جنت ہمیں ملنی چاہیے تھی یہ نہیں کہیں گے وہ کیا کہیں گے کہ الحمدللہ اللہ حدانہ لہذا تمام تعریف تمام شکر صلی اللہ کی جس نے ہمیں یہاں پہنچایا ماک علی لولا ان اللہ اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا تو شکر کیسے ادا کرنا ہے اللہ تعالی کا یہ اللہ نے ہمیں قرآن میں سکھایا ڈیفنیٹلی آپ نے لسان قرآن کو اس کا پمفلٹ دیکھا آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی یا پہلے سے تھی لیکن آج آپ یہاں پہ جو موجود ہیں نا وہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل کی وجہ سے ہے آپ نے کوشش کی اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے لیکن بہت سارے لوگ اور بھی ہوں گے جنہوں نے یہاں پر آنے کا ارادہ کیا ہوگا لیکن یہاں پر نہیں پہنچ پائے تو اس حوالے سے پورے شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس کی توفیق ہے اس کا کرم ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں میں بھی اسی کے فضل اس کی توفیق سے یہاں پر کھڑا ہوں ورنہ میرے لیے بھی یہاں پہنچنا ممکن نہیں تھا مجید میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے سوت القمر میں چار مرتبہ ارشاد فرمائی ہے چار مرتبہ اللہ تعالیٰ کوئی بات ایک مرتبہ بھی کہہ دے تو کافی ہوتی ہے اور یہ چار مرتبہ ارشاد فرمائی نا یہ چار مرتبہ اللہ نے قسم کھا کے ارشاد فرمائی قسم کیوں کھائی جاتی ہے یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا کے ایک بات چار مرتبہ کہہ رہا ہو تو آپ اس بات کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا چار مرتبہ سوت القمر میں ذکر ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے کیا کوئی ہے ذکر کو قبول کرنے والا ذکر کو حاصل کرنے والا ذکر کے دو معنی کیے جاتے ہیں ہماری اردو زبان میں ایک معنی ذکر کے ہوتے ہیں نصیحت کے تو اس حوالے سے ترجمہ میں نے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے گویا مجید نصیحت کے لیے انتہائی آسان ہے نصیحت کسے کہتے ہیں اس میں ان شاء اللہ کریں گے قرآن نصیحت کے لیے بہت آسان ہے احکام کے لیے آسان قرآن نہیں ہے ذہن میں لکھے گا قرآن مجید نصیحت کے لیے بہت آسان ہے اور اس کی نصیحت حاصل کرنے کے لیے آپ کو اتنی عربی آنی ضروری ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ آپ کا رب آپ سے کیا کیا ہے پھر آپ دیکھیے گا آپ اس آیت کو اپریشیٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھا کے چار مرتبہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو صحیح مزہ آپ کو اس وقت آئے گا ان اللہ تعالی اس آیت کا اور ذکر کے ایک معنی یاد کے بھی ہوتے ہیں یاد کرنا کلاس میں آنے سے پہلے ہو سکتا ہے میرا ذکر ہو رہا ہو یہاں پہ تو یاد کرنا اس کا ایک سمپل سا مفہوم ہے جو اردو زبان میں استعمال کیا جاتا ہے وہ معنی اگر یہاں پر رکھے جائیں تو ترجمہ کو یوں بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا تو کیا کوئی ہے یاد کرنے والا رزلٹ نکلا کہ قرآن مجید یاد کرنے کے لیے بہت آسان اور اس کا ثبوت ہمیں خارج میں ملتا ہے یعنی اپنے ارد گرد ہمیں بے شمار افراد ایسے ملتے ہیں چھوٹی عمر سے لے کے بڑی عمر تک کے جنہیں قرآن حرف حرف یاد ہوتا ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو آپ حرف حرف یاد کر سکیں یہ قرآن مجید واحد کتاب ہے جو حرف حرف کروڑوں لوگوں کو یاد ہے لیکن انشاء اللہ تعالی اس کورس کے بعد آپ یہ بھی یقین سے کہیں گے قرآن مجید نصیحت کے لیے بھی آسان کیونکہ یاد کرنے کے لیے آسان اس کا تو آپ کو ثبوت مل گیا نا اپنے ارد گرد مل گیا لیکن قرآن مجید نصیحت کے لیے آسان ہے اللہ کا کہنا ہی کافی ہے لیکن انشاء شاء اللہ اس کورس کے بعد آپ واقعی مانیں گے کہ قرآن نصیحت کے لیے بھی بہت آسان پرابلم صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے جو کہ میری آپ کی بلکہ قرآن کے ماننے والے اکثر لوگوں کی زبان ہی نہیں ہے لہذا وہ نصیحت جو ہے جب تک ہمیں ہماری زبان میں نہ ملے ہم پہ اثر نہیں ہوتا ہم پہ تو ویسے بھی اثر نہیں ہوتا اپنی زبان میں بھی ملے بہرحال نصیحت کا لیکن بہرحال چانسز ہوتے ہیں جب آپ کو آپ کی زبان میں کوئی نصیحت کی جائے قرآن جی زبان عربی زبان ہے اور جیسے میں نے کہا کہ یہ میری آپ کی بلکہ قرآن کے ماننے والے اکثر لوگوں کی زبان نہیں ہے لہٰذا یہ پہلا بیریئر ہے جو ہمیں قرآن کی نصیحت کو حاصل کرنے سے روکتا ہے اور اس بیریئر کو ہٹانے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں لسان القرآن کورس میں اس کورس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو چند شرائط جو ہیں وہ پوری کرنی پڑے گی بھرپور فائدہ فائدہ تو آپ کو ایک دن بھی آنے سے ہو جائے گا ان اللہ تعالی اس کورس میں لیکن بھرپور فائدہ آپ اٹھانا چاہتے ہیں اور آپ واقعی سائت کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دو شرائط ہیں جی وہ آپ نے پوری کرنی ہے بلکہ تین اس کلاس میں میں ایک تیسری بھی ایڈ کر رہا ہوں وہ تیسری میں عام طور پہ تھوڑا آگے جا کے ایڈ کرتا ہوں لیکن آپ لوگوں کے لیے اس تیسری شرط کو میں آج سے ہی اپلائی کر رہا ہوں پہلی شرط یہ ہے کہ اس کلاس میں چھٹی کی گنجائش نہیں ہے چھٹی آپ نے کر لی ایک دن بھی ایک دن کی چھٹی کا مطلب ہے دو لیکچرز مس کریں گے آپ دو لیکچرز دو لیکچر مس کرنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نیکسٹ ڈے آئیں گے تو دو سٹیپس نے مس کیے ہوئے ہوں گے سیڑھی کے دو سٹیپ اگر مس کر دیں آپ چھوڑ دیں اور اگلے سٹیپ پہ جانا چاہیں مجھے بتائیے آسان ہے مشکل ہے نا کتنا زور لگے گا آپ کا تو بہت مشکل ہوگی آپ پوری ہو سکتا ہے آپ کے دماغی مسلز بھی پل ہو جائے تو چھٹی ایمرجنسی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے لیکن ان اللہ تعالیٰ اس کا ہم حل آج کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایمرجنسی بھی نہ پیدا ہونے ٹھیک ہے تو ایک شرط یہ ہے کہ ریگولیرٹی دوسری شرط پنکچویلٹی یہ بھی بہت ضروری ہے وقت پہ نہیں پہنچتے ایکسلیٹر پہ وقت پہ آپ پاؤں نہیں رکھتے نا تو چانسز کس چیز کے ہوتے ہیں پتہ ہے نا وقت پہ آپ نہیں اترتے تو گرنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں لہذا اگر آپ لیٹ ہوتے ہیں تو کیا کہانی چل رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے آپ کو میچ کرنے میں کوئی دس پندرہ منٹ لگ جائیں گے اور وہی دس پندرہ منٹ میں پتا نہیں کہاں کا کہاں سلسلہ پہنچ جائے گا تو پنکچولیٹی دوسری شرط ہے اور تیسری شرط جو ہے نا اس کورس سے مست... مستفید ہونے کی وہ یہ ہے کہ ماشاء اللہ آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں میرا خیال ہے میٹرک سے کم تو کوئی نہیں ہے نا بچوں کا مجھے پتا نہیں ہے جی بچ... کیا کس میں پڑھ رہے آپ نائنتھ میں بس میٹرک ہی ہے نا اس کلاس سے آپ نے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو تیسری شاید بہت ہی ہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی عقل اپنا نالج جو آپ کو حاصل ہے صحیح وہ برائے مہربانی ذرا باہر رکھ کے آنا ہے آپ نے کیونکہ جب کمرہ امتحان میں اسٹوڈینٹس داخل ہوتے ہیں تو ایگزامر کہتا ہے نا کہ آپ کے پاس جو بھی میٹیریل ہے ہیلپنگ میٹیریل وہ باہر رکھ دیں جاتے ہوئے لے جائیے گا تو آپ کے پاس جو بھی میٹیریل ہے نا عربی زبان کے حوالے سے ریکویسٹ ہے کہ اسے پلیز باہر رکھ کے آئیے گا ورنہ کنفیوز ہوں گے اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں کہ بورڈ لکھنے سے پہلے آپ کے لیے صاف کر دیا گیا ہے ایسے ہی ہے نا اگر اس میں پہلے سے کچھ لکھا ہو اور میں اس کے اوپر لکھنے کی کوشش کروں تو مجھے بتائیے آپ کو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا نا تو آپ کو پچھلا پہلے صاف کرنا پڑے گا جب پچھلا ایک مرتبہ صاف کر دیا جائے گا تو اب جو میں لکھوں گا وہ آپ کو سمجھ بھی آئے گا نظر بھی آئے گا اور آپ اسے یاد بھی کر سکتے ہیں ایسے ہی نا تو ماشاءاللہ اللہ آپ کا علم سر آنکھوں پر لیکن اس کلاس میں علم جو ہے آپ کا اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو آپ کے طالب علم ہونے کی اہمیت ہے بی اسٹوڈینٹ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ اگر آپ اس کلاس کو لیں گے تو فائدہ ہوگا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ہمیں پتہ ہے تو میں ویلکم کروں گا تو شیف لائیں یہاں پہ اور کلاس کنڈکٹ کرے میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں تو یہ تین شرائطیں اگر آپ ان پر نائنٹی پرسینٹ بھی عمل کر لیں گے نا تو ان آپ کو فائدہ ہوگا مزید وقت لیے میں کورس کا تعارف مختصر سا کرا دوں کہ ہمارا جو کورس ہے اس کا نام ہے جی لسان القرآن لسان القرآن دو جی. الفاظ لسان ایک ہے قرآن قرآن آپ کا جانا پہچانا لفظ ہے لسان کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوا ہوگا لسان کے معنی ہوتے ہیں زبان کے ٹھیک ہے تو لسان القرآن کے معنی ہے قرآن کی زبان لینگویج آف دا قرآن اوکے جی لسال لسالقرآن ہمارے کورس کا نام ہے اور اس کورس کا سلیبس ان اللہ تعالیٰ آپ کو میں جب اس تھوڑا تعارف ہو جائے گا کورس کا تو پھر بتا دوں گا کہ ہمارا سلیبس کتنی چیزوں پر مشتمل ہوگا اس وقت سے نوٹ کر لیجئے کہ لسال القرآن کورس جو ہے صرف پانچ چیزوں پر مشتمل ہے صرف پانچ چیزیں میں نے آپ کو پڑھانی ہے صرف پانچ پانچ سے ایک بھی زائد نہیں پڑھاؤں گا ان اللہ تعالیٰ اور آپ کلاس کے اختتام میں بتائیں گے کہ ہم نے صرف پانچ چیزیں پڑھی ہیں پانچ چیزیں ہم نے سمجھنی ہے اور آپ کو قرآن کی زبان آ جائے گی ان اللہ تعالی اب مزید ہم کیا کر سکتے ہیں مزید ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں اور ایک دعا آپ کو میں سکھاتا ہوں آپ نے اس کورس کے لیے بھی کر دی ہیں اور اپنی عام زندگی میں بھی اس کو شامل کرنا ہے بڑی پیاری دعا ہے اور اس کے الفاظ احادیث سے بھی ملتے ہیں ایکزیکٹ یہ لفظ نہیں ہے لیکن مفہوم ملتا ہے دعا ہے جی ربی یسر ربی کے معنی ہے اے میرے رب ربی اے میرے رب آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے رب لیکن ترجمہ میں کر رہا ہوں تین الفاظ کے ساتھ اے میرے رب نہ اس میں آپ کو اے نظر آ رہا ہے نہ میرے نظر آ رہا ہے صرف رب نظر آ رہا ہے لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ میں ایک دن آپ کے سامنے آئے گا جب آپ باقاعدہ مجھے بتائیں گے کہ یہاں پر اے کہاں ہے یہاں پر میرے کہاں ہے جو کہ صرف آپ کو رب کی صورت میں نظر آ رہا ہے کلیئر جی اس وقت آپ مجھ پہ اعتماد کر سکتے ہیں پورا کہ ربی کے مانا ہے اے میرے رب سر لفظ یہ بھی ایک ہی ہے اس کے مانا ہے تو آسان کر دے اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرینک رویہ اختیار کرنا چاہیے باقی آپ چاہیں تو آپ آسان فرما دیجیے کے ساتھ بھی ٹرانسلیشن اس کی کر سکتے تو ربی اے میرے رب یسر آسان کر دے ولا تو اور مشکل نہ کرنا آسانی اور مشکل یہ میرے آپ کے لیے ہی ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو مشکل کو بھی آسان کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو آسان کو بھی مشکل بنا دے سب اس کے ہاتھ میں ہے تو ہم نے ٹوٹلی totally اسی سے دعا کرنی ہے کہ اللہ آسان تو نہیں کرنا کیا آسان کرنا ہے ہمارا یہاں پر آنا آسان کرتے ہمارا یہاں پر بیٹھنا آسان کرتے ہمارا یہاں پر سیکھنا آسان کرتے ہمارا یہاں پر یاد کرنا آسان کرتے مشکل نہ پیش کرنا یہ جو ہمارا سات سے آٹھ ہفتوں کا کورس ہے اس کو اعلیٰ مشکل نہ بنانا ہم آسانی کے ساتھ آئیں آسانی کے ساتھ چلے جائیں ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے اور اب تیری توفیق سے تیرے فضل سے تیرے کرم سے ہم یہاں پر آ ہی گئے ہیں تو ایک اور ہم اضافہ کریں گے و تم خیر تو نے اس مکمل کرنا ہے اس کورس کو خیر کے ساتھ خیریت کے ساتھ اس کو مکمل فرما دی خیریت کے ساتھ مکمل فرما تو مختصر سی دعا ہے ربی یسر ولاۃوسر و تم بال خیر ربی اسر ولاۃ وسر و خیر اے میرے رب آسان کر دے مشکل نہ کر خیر کے ساتھ مکمل فرما دو تین دفعہ آپ دہرائیں گے آپ کو دعا یاد ہو جائے گی یہاں پر بیٹھے بیٹھے کہ ربی اسر ولاۃ وسر بالخیر تین جملے ہیں اس میں ربی اسر ولاط و بالخیر جی بول دیں ایک مرتبہ جی ذرا اور جی ایک مرتبہ پھر ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کر لی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں لسان القرآن کورس کو کسی بھی زبان کو ذہن میں رکھیے سیکھنے کے لیے نا دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس زبان کے بولنے والوں میں بچپن میں ہی یا عمر کے کسی بھی حصے میں رہنا شروع کر دیں آپ کو زبان آ جاتی ہے ایسے ہی نا بچے کو آپ پیدا ہوتے ہی سعودی عرب چھوڑیں اور جب وہ بولنے قابل ہو جائے واپس لائیں تو آپ کے خیال میں پنجابی تو نہیں بول رہا ہوگا نا وہ نا انگریزی بول رہا ہوگا کیا بول رہا ہوگا عربی بول رہا ہوگا کیوں اس لیے کہ اس کے ارد جو تھے وہ عربی ہی بولتے تھے یا پھر انسان جب بڑا ہوتا ہے معاش کے لیے یا کسی اور کام کے لیے وہ عرب کنٹری جاتا ہے کسی بھی ملک میں جاتا ہے جہاں جو بھی زبان بولی جاتی ہے تو وہاں کے لوگوں کی زبان وہ ان کے ساتھ آسانی سے سیکھ جاتا ہے ایسے ہی ہے نا ایک طریقہ تو یہ ہے زبان سیکھنے کا میرا خیال ہے یہ طریقہ تو پاسبل نہیں ہے بچپن گزر گیا ہمارا اور مستقبل قریب میں سعودیہ کا پروگرام مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس کس کا کام ہی ہے بہرال چاسیز ہے ایسے ہی ہے نا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو زبان سیکھی ہوئی آپ کو جو زبان آتی ہے آپ کو کوئی زبان آتی ہے, کو زبان آتی ہے؟ کون سی آتی ہے اردو آتی ہے نا خیال ہے آپ کا اچھا اور انگریزی بچپن سے پڑھی ہے پڑھی ہے نا صحیح ہے نا آپ کے خیال میں وہ بھی آتی ہے تو یہ تو ان شاء اللہ تعالیٰ چلے گا کون سی زبان آپ کو آتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں بہرحال عربی تو ان اللہ اس کورس میں آپ کو آ ہی جانی ہے ان اللہ تعالیٰ لیکن آپ کی اردو اور انگریزی بھی ٹھیک ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہی طریقہ اختیار کریں گے اس کورس میں اور طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کو زبان آتی ہے اس زبان کی مدد سے ہمارے بھی زبان کے رول سیکھیں گے اردو استعمال کریں گے انگریزی استعمال کریں گے کہ ایک بات اردو میں ایسے کہتے ہیں انگریزی میں ایسے کہتے ہیں عربی میں ایسے کہا جائے گا اس بات کو ٹھیک تو ان یہ دوسرا طریقہ ہم اختیار کریں گے اور جب بھی کوئی زبان سیکھی جاتی ہے جب آپ نے پہلی مرتبہ بچپن میں اردو پڑھنی شروع کی تھی تو آپ کو سب سے پہلے کیا سکھایا گیا تھا حروف کیا گیا تھا نا اور جب آپ کو انگریزی سیکھنی تھی تو آپ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ مسٹر چیپس نہیں پڑھا دیا گیا تھا آپ کو اے بی سی سے سٹارٹ لیا گیا تھا ایسے ہی نا تو زبان کی جو بیس ہوتی ہے نا وہ اس کے الفابیٹ ہوتے ہیں جنہیں آپ اردو میں حروف تحجی کہتے ہیں تو عربی زبان ہم سیکھنے لگے ہیں اللہ کا نام لے کے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اللہ کی پناہ میں آتے ہوئے ربی عصر ولاۃ وسر و تم بالخیر اور عربی کے الفابیٹ یعنی حروف تہجی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک تو پہلی بات یہ کہ عربی زبان میں جو آپ کے حروف تہجی ہوتے ہیں نا ان کو حروف الحجا کہتے ہیں جیسا اردو میں ہم حروف تحجی کہتے ہیں انگریزی میں آپ نے الفابیٹ کا تو عربی میں ان کو حروف الحجا کہیں گے صحیح آپ حروف تحجی بھی کہہ سکتے ہیں آپ الفابیٹ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی آپ کو منع نہیں کیا جائے گا آپ سے اگر میں سوال کروں انگریزی میں استعمال ہونے والے جو الفابیٹ ہیں یہ کتنے ہیں کیا جواب ہوگا جی چھبیس انگریزی میں جواب دے نا انگریزی کے حروف جو ہے وہ انگریزی میں جواب دے ہاں جی ٹوینٹی سکس صحیح اور اگر سننا چاہوں یہ بھی صرف سنا دیں گے نا ٹھیک ہے تو چھوٹی بڑی دونوں سنا دیں گے اے بی سی تو ٹوینٹی سکس آپ کے الفابیٹ ہیں انگلش کے انگریزی کلیئر ہوگی اردو کے جو آپ کے حروف تہجی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے ہاں جی ٹو دیکھیں ابھی کہہ رہے تھے اب اردو آتی ہے آپ کو آپ نے کہا تھا ایسے ہی نا اگر آتی ہے تو اردو کے الفبیٹ پتا ہونے چاہیے نا کہ کتنے تھرٹی سیون تھرٹی ٹو میں کوئی اختلاف نہیں تھا سب کی ایک ہی آواز تھی 26 صحیح اردو میں اختلاف شروع ہو گیا آپ کی زبان ہے تھرٹی فور تھرٹی ٹو ہے کوئی بول دے ہمت کر کے 52 پر یہ سوال آپ کے لیے جا کے آپ چیک کیجئے گا کہ آپ کی جو زبان ہے اردو زبان اس میں استعمال ہونے والے الفابیٹ یا حروف تعجی کتنے اوکے جی اب یہی سوال میں جواب کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ آپ سے اس کا نہیں میں نے پوچھنا یہ میں نے آپ کو بتانا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو آپ خاموشی سے سنیں گے صحیح ہے اور اگر نہیں بتا تو پھر تو ظاہر بات ہے سنیں گی ہی سنیں گے تو عربی زبان میں جو حروف الحجا ہے نا ان کی تعداد میں بتانے لگا ہوں اور تعداد آپ کو بتاؤں گا حروف بورڈ پر لکھ کے تمام حروف لکھ دوں گا بورڈ پہ اور اس کے بعد آپ اس کی تعداد مجھے بتا دیں گے جی اتنے آئیں گے اوکے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک خاص تعداد میں ہر رو میں لفظ لکھوں گا لیٹرز لکھوں گا اس سے آپ فوری طور پہ اندازہ کر لیں گے مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری زبان اردو میں جو حروف تہجی ہم پڑھتے ہیں نا یا پڑھتے آئے ہیں عربی کے جتنے بھی حروف الحجام میں لکھوں گا نا وہ سب اردو میں موجود ہوں گے تو یہ بہت بڑی ایک ریزمبلنس مل جائے گی آپ کو ایک پلس پوائنٹ ہوگا آپ اردو بولنے والوں کے لیے کہ ہماری بولی جانے والی زبان اردو میں اسی سے پچاسی فیصد الفاظ عربی کے ہیں یہ ان اللہ تعالیٰ آج ہی پروو ہونا شروع ہو جائے گا اور الفابیٹ تو سارے عربی کے جتنے بھی ہیں نا آپ کے سامنے ہیں گے وہ سب اردو میں موجود ہیں اس لیے آپ کو ان شاء نہیں ہوگی تو پہلا حرف میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں عربی کا وہ ہے الف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اوکے جی دوسرا حرف لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے اردو میں ہم اسے کہتے ہیں بے اردو میں اسے کہتے ہیں بے عربی میں آپ اس کلاس میں جب تک بیٹھے ہیں, آپ اس کو بے نہیں کہیں گے آپ اسے کہیں گے با کیا کہیں گے با صحیح؟ اور آپ کی آسانی کے لیے نورانی قاعدے میں اس کے اوپر ایسے لکھ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو با پڑھنا ہے بے نہیں پڑھنا اوکے okay. اچھا میں نے کچھ نہیں لکھنا اوپر میں نے آپ کو اصول سمجھا دینا کہ آپ نے کس کو ایسے پڑھنا ہے ایسے کیسے یعنی اس کو آپ نے الف ہی پڑھا جس طرح اردو میں پڑھتے تھے جس طرح عربی میں پڑھا الف اردو میں بھی الف عربی میں بھی اردو میں آپ نے سے وے پڑھا عربی میں آپ نے سے با پڑھا تیسرا لیٹر ہے اردو میں تے عربی میں تا فالو کر رہے ہیں نا اب میں آپ کو اصول بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آ کی آواز کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں یہ کیوں پڑھ اس کا اصول بتا رہا ہوں اور آگے میں حرف لکھوں گا اور آپ نے ان کو اسی اصول کی بنیاد پہ صحیح سے پروناؤنس کر دینا ہے ٹھیک ہے اصول یہ ہے آپ نے لیٹر کو اردو میں پڑھنا ہے الف پڑھ لیا اردو میں پڑھنا ہے بے پڑھ لیا اردو میں پڑھنا ہے تے پڑھ لیا اردو میں جس لفظ کے آخر میں آپ کو ایک کی آواز سنائی دے رہی ہے نا اے کی آواز کون سی آواز اے الف کے آخر میں ایک کی آواز سنائی دے رہی ہے نہیں آ رہی نا الف کوئی اے نہیں ہے آخر میں بے کے آخر میں اے ہے بے تے اے جس حرف کے آخر میں آپ کو اے کی آواز سنائی دے اس کو آپ نے عربی میں آ کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے بس یہ اصول ہے اوکے جی پڑھنا شروع کریں جی الف جی با, با جیتا جی میں جی لکھ دوں پھر پڑھیے گا سا. سا پہلے اردو میں پہ پڑھ کے دیکھ لیں ہلکا سا اگر ایک ہی آواز آ رہی ہے تو آ کی آواز کے ساتھ پڑھ دیں سی پڑھا آپ نے تو ساتھی کہہ دیا سا جی اسے جا نہیں پڑھ دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی پڑھیں دوبارہ پڑھیں الف پھر ایک مرتبہ کتنے ہو گئے سات سات میں نے ایک لائن میں لکھے ہیں اوکے جی اب سات ہی دوسری لائن میں لکھوں گا سات ہی تیسری لائن میں لکھوں گا تو ساتھ ساتھ میں لکھ رہا ہوں تاکہ بعد میں آپ کو ملٹیپلائی کرنا آسان ہو ٹوٹل حروف ہو کاؤنٹ کرنے کے لیے پڑھ لیے جی اوکے okay جی اگلا حرف ہے جی پڑھیں دال نیکسٹ زال سین شین سود ٹھیک ہے ہاں جی پڑھیں ہم دوسری رو کے ساتھ لیٹر ڈال دال سین شین سوتھ اوکے جی پتہ چل گیا نا کس کو ایک کے ساتھ پڑھنا کس کو ایک کے ساتھ نہیں پڑھنا کلیئر ہے کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا ماشاءاللہ اللہ آگے ہے جی وا یہ آپ کو تنگ کرے گا ہر ایک کو تنگ کرتا ہے یہ لیٹر نون عرب نکال ہی نہیں سکتا زبان سے یہ ذہن میں رکھ لیجئے صحیح یعنی جتنے بھی لیٹرز ہیں ان میں سب سے مشکل پروننسیشن جو ہے وہ اس لیٹر کی ہے کوئی اسے زواد بولتا ہے کوئی اسے دعد بولتا ہے اس کی پروننسیشن بڑی درمیانی سی ہے بہت مشکل ہے کہ زبان کے جو دو سرے ہیں نا آخری وہ جا کے داڑوں کے پیچھے جا کے لگتے ہیں تو یہ لیٹر نکلتا ہے اور یہ عرب کر سکتا ہے نان عرب نہیں کر سکتا ہم کوشش کریں گے اس کو نکالنے کی ٹھیک ہے لیکن ایسے نکالیں گے نہ تو زوئے آواز آئے نہ دال کی آواز آئے ٹھیک ہے تو وعد وعد بس جیسا بھی نکلتا ہے کوشش کریں واد. یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کے حروف کی صحیح ادائیگی بھی کس قدر ضروری ہے بہرحال ہم ایڈوانٹیج لیں گے نان ارب اس لیٹر کی پروننسیشن کا کیونکہ عرب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈال نکال کے دکھاؤ ٹھیک ارب ڈال نکال لے گا یہ نکلتا نا ڈال اس سے اڑے نکلوائیں گے اس سے صحیح یعنی ارب سے آپ کہیں جی کڑیاں والا بول کے دکھا بس صحیح اگر اس نے بول دیا تو ہم کہیں گے ہم بھی نکال دیں گے صح. تو یہ ہم ایڈوانٹیج لیں گے نان ارب و باقی تقریباً ملتے جلتے ہمارے روف ہیں اس کے بعد اگلا لیٹر جی تو یہ تھا تو ٹھیک ہے یہ ہے تا اس کو ذرا تھوڑا سا تو صحیح یہ بس تھوڑی سے پروسیس کچھ حروف ہے جن کی پرناسن تھوڑی سی آپ نے فرق کر کے بولنی ہے باقی سب آپ کے اردو والے ہیں نیکسٹ نیکسٹ آئن نیکسٹ غن نیکسٹ فا نیکسٹ کوف کوف ٹھیک ہے بس یعنی تھوڑا سا پاؤچ جو ہے نا وہ آپ نے بنانا ہے ٹھیک یعنی سمپل جو کاف بولتے ہیں کاف اسے ذرا کوف کر لیں تھوڑا سا گول کر دیں وہ ہاں جی نیکسٹ کاف نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ ٹھیک ہے آپ مجھ سے نکلا ہوا یعنی میں نے ہا لکھا اور آپ نے کہا واؤ اچھا جی واؤ ٹھیک ہے چوٹی نہیں لگانا اس کو یا بولنا ہے اوکے ہاں جی پڑھیں ذرا شابش الف با تا سا جیم ہال دال زال سین، شین، زین سو وائن وائن فا قف کاف لون ہلفابیٹ ہیں عربی زبان کے حروف الحجا جنہیں کہتے ہیں ان کی تعداد آپ کے سامنے آ گئی کتنے ٹوینٹی Eight. تو عربی زبان کے جو حروف الجین کی تعداد اٹھائیس ہے اور اسی تعداد پہ اسی نمبر پہ علماء کا اجماع ہے صحیح کہ لیٹرز جو ہیں عربی میں وہ اٹھائیس ہے اب آپ کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے ان کے جواب میں دینے کی طرف آ رہا ہوں پہلا سوال یہ کہ یہاں جہاں پر واو ہوا تھا وہاں پر یہ کیوں ایسا ہوا ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے لیٹرز کی الفابیٹ کی یہ ڈکشنری کی ترتیب ہے ڈکشنری میں جب آپ کوئی لفظ فائنڈ کرتے ہیں تو الفابیٹکلی دیکھتے ہیں نا اے بی سی کے ساتھ. ایسی دیکھتے ہیں نا تو اربی ڈکشنری میں آپ کو لیٹر کی ترتیب یہ ملے گی یعنی واؤ نہیں ملے گا ہا ملے گا صحیح. کہیں آپ نون کے بعد ہا نہ دیکھ کر تو ڈکشنری واپس کرنے چلے جائیں کہ جی میں تو سفید نہیں ہے واؤ والے تو یہ آپ کو بتا دیا کہ یہ ڈکشنری کی ترتیب ہے اور یہ واؤ اور یا جو ہیں ان کو اکٹھا رکھنے کی کیا بجائے گی انشاءاللہ آگے آپ کو پتہ چلے گی ایک سوال کا جواب میں نے آپ کا دے دیا دوسرا سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا گا کہ ان حروف میں ایک بہت ہی اہم لیٹر میں نے نہیں لکھا جو آپ کو قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے اور آپ کو حروف لے جا کے آخر میں بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ لیٹر کونس ہے جی وہ ہے حمزہ حمزہ حم اب اس کا سادہ سے جواب اس کے نہ لکھنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیکھے اتنی اچھی ترتیب ہے ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہر رو میں تو اگر میں ایسے لکھوں تو ترتیب میری خراب وجہ نہیں ہے ٹھیک تو پھر مزہ نہیں آنا لیکن یہ جواب نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کے نزدیک حمزہ الگ سے کوئی لیٹری نہیں ہے علماء کہتے ہیں حمزہ کوئی الگ لیٹر نہیں ہے بات سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح یہ لیٹرز ہیں نا ٹوٹل لیٹرز یہی ہیں ٹوٹل کتنے ہیں اٹھائیس حمزہ کوئی الگ سے لیٹر نہیں ہے الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے یہ جو الف ہے نا یہ حمزہ ہو جاتا ہے حمزہ بن جاتا ہے جواب مل کیا اب اگلا سوال پیدا ہوگا کب الف حمزہ بن جاتا ہے اس کا جواب دینے لگا یہاں تک سمجھ آ بات کہ ٹوٹل حروف الجا کتنے ہیں اٹھائیس حمزہ نہ لکھنے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ علما کے نزدیک حمزہ الگ سے لیٹر نہیں ہے کہ اسے ایڈ کیا جائے اس لسٹ میں حمزہ جو ہے الف حمزہ بن جاتا ہے الف حمزہ کہلاتا ہے الف حمزہ ہو جاتا ہے کب ہو جاتا ہے اس کا جواب دینے لگا ہوں کلیئر جی اس کے لیے ایک اور چیز ہمیں ریوائز کرنی ہوگی ریوائز لے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے علم پہلے سے ہے مجھے بتائیے لام کے نیچے کیا لگاوا ہے زیر لگی ہے نا سین کے اوپر کیا لگاو ہے زبر نون کے اوپر ماشاء ذہین لوگ ہیں آپ تو آپ کو زیر زبر پیش کا پتہ ہے ایسے ہی نا یہ جو زیر زبر اور پیش ہیں انہیں کیا کہتے ہیں انہیں کہتے ہیں حرکات یہ حرکتیں ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہیں یہ حرکتیں یہ حرکتیں ہیں. ہیں حرکت کسے کہتے ہیں موومنٹ کو اوکے سمجھ آ رہی ہے نا اچھا یہ لام کے اوپر کیا ڈالا ہوا میں نے جزم اس کو کہتے ہیں سکون حرکت کا اپوزٹ ہوتا ہے سکون حرکت کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے سکون حرکت کا اپوزٹ سکون ہوتا ہے اچھا سکون جو ہے آپ کو عام طور پر اس لکھا ہوا ملتا ہے ایسے ایسے ہی نا ایسے لکھا ہوا ملتا ہے نا میں نے اپنی کلاس میں سکون کے لیے یہ والا سمبل یوز نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں جب ڈالوں گا تو ہو سکتا ہے اس کا منہ بن جائے اور وہ پیش لگے آپ کو ہو سکتا ہے میں پیش ڈالوں اور اس کا منہ نہ بنے آپ کو لگے یہ سکون ہے تو کنفیوژن رہے گی اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے میں یہ سمبل یوز کروں گا صحیح اسے آپ سکون علامت سکون یا جزم کی علامت کہہ سکتے ہیں